بس اللہ الرحیم رحمن ورحمۃ علی محمد و وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح البادشاہ صحب الباطاء المعمین البادشاہ باقی تمام سامعین خارن گرامی بردا سب کو کچھ بات سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو چوراسی ابلک ایک ہے یعنی دو چراشی مجموعی دروس ہے اور تحجد کے اس سے پہلے تاجر کے بارے میں جو ہے مجموعی طور پر اس کی دعائیں اختتام خدا نماز نیت یہ سب ملا کے پانچ درسوں میں آپ کو بتا دیا ابھی تب نماز تحجت کی تمام دعائیں شہز شکر کی دعا بھی یا ربیسوں دفعہ پا لیا اس کے بعد آپ کے شہز نماز تاجر ختم ہو گیا نماز تحجد سے بھاری ہونے کے بعد ایک اور دو رکعت پر مشتمل ایک نماز سے اگر صبح ترونا ہو جائے ٹیم ہو آپ کے پاس صبح کی آزان ہونے سے ہونے کے لیے بھی ٹیم ہو تو چونکہ یہ نماز بھی صبح تو سا صبح شادی ہونے سے پہلے پڑھی جانے والی نماز سے تحجت کے بعد تو اس نماز کو نماز تحیت تحجد بولتے ہیں تحیِ تحجد ہاں جی تو تہیے تاجر انشاءاللہ یہ دو درسوں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروں گا تو نماز تحیِ تحجد جو ہے تو یہ نماز جو ہے یہ تحجد کی نماز مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد اس کے بعد جو علم شریف ہے دعائیں پڑھتے ہیں سہز شعور کے سہجور دعا سے فارغ ہو کے سر اٹھانے کے بعد نماز تحجہ اب کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کو نماز تحیت تحجد دور نقد نفل اگر آپ کے بعد ٹیم صبح و شادی ابھی نہیں ہوا تو اب نے پڑھنا ہے تو ہتر جو اس نماز کا نام نماز تحیت تحجت ہے دو اس لیے اس کی پہلی پہلا درس ہے اور ان شاء دو درس میں یہ یہ درس یہ نماز کلیئر ہو جائے گا تو دو سو چوراسی ابلیگ ایک تو یہ نماز تحیت تحجت تو دو رق یہ نماز ہے دو رق نماز, نماز نفل بات نماز ہاں نماز و تجبیہات تحجد اس نہایت سے پڑھیں یعنی نماز تحجت کو ختم ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہم نے پڑھا سبحان اللہ عبد ایک دفعہ پھر دور شریف دس مرتبہ پھر عالم شریف پھر رب عین اللہ ذکر کا والی دعا کو پڑھ لیا تو یہ اور پھر سجدے میں جا کے سو مرتبہ یا ربی پڑھ لیا تو تجبیہات سے مراد یہ سب ہے یہ سب پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد دو رق نفیل باد نماز و تجبیہات تحجت اس نہایت سے پڑھیں وہ نماز تاہیِ تہجد کی نیت یہ ہے وسلی تحیت تحج رگتِ نربَ اللّہ اس نماز کے تو وسلی تحیت تحجد کی نیت یہ ہے, ہے یعنی میں نماز پڑھتا ہوں تحیِ تحج تحجد کے رگتِ نئے دو رگت قربۃ اللّہ اللہ کے رضا اور قوروف حاصل کرنے کے لیے دعوت میں جو ترمہ کیا وہ یہ میں قورب بھی لائک خاطر دو رکھت نماز تحیِ تحجر پڑھتا یا پڑھتی ہوں ابھی اسے نماز کے اندر دو لمبہ سے ایک تحیت ہے ایک تحجت ہے ان دونوں کے لفظ تحیت چونکہ تحجت کا معنی پھر بھی کر پڑھ سکتا تاجر کے لوگ بھی میں بیان کیا تھا لیکن تحیت کا ترجمہ جو ہے توجہ نہیں ہوتا تو سلی تحیت تاجم لفظ تحیت کا کیا معنی ہے تو صلی صلی اللہ سے ہاں جی صلاطن سے نماز پڑھنے کے معنی وسلی یعنی میں نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں تہیہ تہج تحیہ جو ہے یہ لب عصل یا پر تہجید ہے یہ اصل میں تاہیہ یاتن ہے تہیہ میں تہیا بھی لمبی کافی چینجز آتی ہے اس کی ایک اصل شکل ہوتی ہے پھر ایک استعمال کے مقام پر اس میں کچھ لفظ چینجز ناتے تو ہیں تو تاہیہ یاتون سے ہے اس میں پہلا یا پر زیر اس سے پہلا ہاتھ شاکین ہے تو یائے اول کی حرکت زیر جو ہے یا پر جو زیر اس کو ہاتھ ساکن اس سے پہلے ہاتھ ساکین تہ کا اس کی طرف منتقل ہوا کیونکہ یہاں پر زیر شکیل آرہ بولتے ہیں یا کے نیچے زیر پر نا تہ یا پر شکیل ہوتے باری ہوتی پھر یائے اول کو اب کیا ہوا اب یا پہلے اب تہ یا کھو گے تہی یا ہا یا کہ زیر ہاکو دے دیا تو دو یا جمو گے یائے اول ساکین دوسرے پر جو حرکت ہے تو جب بھی جب دو عف ایک جنس کا جمع ہو جائے تو پہلا سائیکنگ دوسرا متعارف ہو تو پہلے دوسرے میں ادغام کرنا ہے ان دونوں کو ملا کے اوپر تہجی لگا دینا ہے ایک ہر الکھنا ہے تہجی لگانا ہے تو اس بار مولے کے تحت ہیں ہے یا اول کو دو میں ادغام کر دیا ہے تو تہیتن ہو گیا ہے لہذا اب یہ استعمال تہیتن ہے تہیتن ہے کیونکہ اب استعمال کا طریقہ یہی صحیح ہے تو یہ تہیہ جو یہ مظہر واب تفیل اسباب حیا یہ حیثیث ہے ہاں اس کا مانتا ہے اس فیل تو حیا ہو تحیت اس کا معنی کیا ہے تحیت کا معنی کہتے ہیں تحیت کا لغات میں مانا خراج تحسین ادا کرنا سلام کرنا ہاں یہ تو معنی کیا ہے تحیت کا معنی خراج تحسین ادا کرنا سلام کرنا اور ایک اور معنی جو بعض مفاد نے تحیت سے مراد جو ہیں تحفہ دینا بھی لکھا ہوا ہے ہاں جی تحفہ دینا بھی بعد میں آ جائے گا اور تحجد کا معنی کیا ہے رات جگنا البتہ رات کو سونے کے معنی میں لیکن یہاں پر رات جگنے کے معنی میں تو تحیت کے ہے خراج تاسین ادا کرنا سلام کرنا اور تحجد کا معنی رات جاگنا ہاں جی تو اشاء اللہ تہیت ہے تحجد. تو اب اس کا مطلب کیا ہو جائے گا تو اس نماز کو تحج تحجت کیوں کہا اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے تو میں نے اس پر تھوڑا توجہ دیا ہے توجہ تہیت تہجد یعنی اس کا کیا مطلب ہے یعنی یہ نماز جو ہے یہ نماز تحج گزار شخص کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں حم جس نے تاجر کی نماز پڑھ لیا کہ یہ نماز جو ہے تحجد گزار شخص کو ہاں جی تحسین پیش کرتے ہیں یعنی نماز تحجر پڑھنے والے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ کا سلام و سلامتی کا تحفہ پیش کرنے والے نماز اس کا یوں من گا ہاں جی وہ نماز جو نماز جب تحجر پڑھنے والے کو خراج تحسین پیش کرنے والے نماز اور اور وہ نماز جو ہاں جی اور اللہ کا سلام و کا تحفہ پیش کرنے والے نماز تہیت تحجر کا ایک معنی ہو جائے گا دوسرا معنی جو ہے تحید کا ایک معنی تحفہ حدیہ کو بھی کہتے ہیں اوپر معنی تھا خراج تحسین ادا کرنا سلام کرنا اس لحاظ سے توجہ ہو گیا دوسرا جو ہے تہیتاً جو ہے تہیہ کا معنی تفاصل میں اور تفاصر میں تحفہ اور ہدیہ کو بھی تحییہ کہتے ہیں تحفہ اور ہدیہ کو بھی جو ایک دوسرے کو ہم دیتے ہیں اس کو بھی عربی زبان میں تحییہ کہتے ہیں چنانچہ یہ مفسرین مفصرین اسلام نے آیت تحیتن. قرآن یاتِ اضا ہوئی تم بے تی بے تہیتن فحائی و بآسن منہ اور اس کا ایک تجمہ تو یہ ہے جب کوئی تم ہی سلام کرے ہوئی تم سلام کرے بتحی تین کوئی بھی سلام فائی بیاسن تو تم اسے سے بہتر جواب دے دو اور دو یا جیسے اس نے سلام کیا ویسے جواب دے دو ہاں جیسے سلام کے آداب میں بھی پیام نبی فرمایا ہاں جی سلام کرنے مستعف جواب دینے واجب دوسرا جو ہے پیاما نبی فرمایا اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دے دو یا کم از کم جیسے اس نے سلام کیا ویسے جواب دے دو تو مسئج جو ہے کوئی آپ کو السلام علیکم کہا ہاں جی تو جو ہے پھر آپ اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے اس سے بہتر جواب دے دو بہتر جواب یہ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب آپ و اللہ وبرکاتہ پڑھیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوا ابھی احسن امینہ ہو گیا اس کے سلام سے آپ کے سلام میں دو دعا اضافہ ہو گیا اور رحمۃ اللہ و برکاتہ کا زیادہ یہ احسن سلام ہے اور او دعا یا جیسے اس نے سلام کیا ابھی ویسے جواب دے دیں پھر تو مانا اور دوسرے نے السلام علیکم کا آپ نے جاب میں وعلیکم کا تو یہ برابر کا جواب ہے ہاں جی تو ایک تو عام طور پر تجمہ یہی سلام کے بارے میں ہے لیکن بعض نے کہا یہ جو ہے تحفہ اور ہدیہ دینے کے معنی میں تو اس آیت میں جو ہے ہوئی تم بھی تہ دل کے تفصیر ہاں جی یہ کیا ہے بعض اللہ نے کہ جب کوئی تمہیں کوئی تحفہ و ہدیہ دے دیں ہاں شاثر فاقی میں بھی اس کی توجہ کی ہیں جب کوئی تمہیں کوئی تحفہ یا ہدیہ دے دیں تو تم اس سے زیادہ و بہتر ہدیہ دے دیں اس نے جیسا دے ویسے کی ویسے نہ دے دیں اس سے بہتر جو ہے اور زیادہ بھی مقدار میں اور کیفیت کے لحاظ سے بھی اس سے بہتر دے دیں یہ حکم ہے تو اس معنی کے لحاظ سے اب تہی تحجد کا معنی کیا ہو جائے گا اس علی اللہ صلاحت میں تو تحیۂ تاجر سے پھر کیا ہوگا اس معنیٰ کے لحاظ سے جو نماز تحید تاجر ہر میں آدمی تحجر گزار شخص کے لیے جو آدمی ہمیشہ تاجر پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نو تحفہ و حجیہ ہے یہ نماز اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نو تحفہ و حجیہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے اس کے عجر و ثواب ابھی ابھی بعد میں بتا رہے ہیں کہ جس کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے تو صلی الصلاۃ تحیہ تاجر کا یہ معنی ایک تو کہ خراج تحسین پیش کرنا سلامت کرنا تو گویا کہ جو ہے یہ نماز جو ہے تاجر گزار شاعت کو گیا اللہ کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ اس نماز کی برکت سے اللہ کی طرف سے امن اور سلامتی بن جائے کے شملال ہو جاتے دوسرا ترجمہ جو ہے تحیت کا معنیٰ جو ہے تحجت کا تو رات گزارنا ہے رات جاگنے کے معنیٰ تحفے کے معنی میں واجر کے معنی میں تو معنی یہ بننے کا کہ یہ نماز جو ہے یہ نماز گویا کہ تاجد گزار شخص کے اللہ کی طرف سے ایک نوع تحفہ ہے ہاں جی ایک نوع حدیہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ عجیر اور ثواب ہے اس کا عجیب و ثواب ابھی آپ کو بتا رہے ہیں اس کے دوسرے میں درماق انصلا لوگوں کو بتا دیں گے تو یہ جو ہے اس نیت کے وسلی صلاح تحیتی تحج رکھتے ہیں خرض اللہ کی تھوڑی سی اس کی نیت کے بارے میں تحیت اور تحجد کے بارے میں والوں کو تھوڑا توجہ دے دیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ و ترتیب فرماتے ہیں یہ نماز کل دو رکعت پر مشتمل ہے یہ نماز کل دو رکعت پر مشتمل میں کہا تھا اور اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی علم شریح کے بعد آئےت الکرسی جو تا خالدون تک یعنی خالدون تک اللہ لا الہ اللہ سے لیکن لاگر و کا طبعی و تعودمب باللہ حقتّاب اللہ عم عم اللہ علیہ اللہ عمومِنحجوم ظلمات الََََََََََنورور وََین قفر اللّون ذلمۃَ اللہ کا صابالیہ خالد ادھر تک جو ہے توخصوۃ خالدون تک جو ہے ایک بار یعنی ایک مرتبہ پڑھے اور سورہ کافر پھر اسی رقد میں آت القرسی کے بعد خالدون تک ادھر پڑھنے کے بعد سورہ کا آفرن یعنی سورہ کو لیا ایوہلکافرون کو چودہ بار یعنی چودہ مرتبہ پڑھی جاتی ہے تو اس نواز کی پہلی رقد میں علام شریف کے بعد عید خالدون تک ایک مرتبہ پھر سورہ کا آفرن یا لیا ائی بسم اللہ الرحمان اولان تم آبد ناب اللہ آبدم اابد تم ولان تم آبد نب القُم دین ملیہ دین یہ مبارک سرہ جو سرک آخرون کے نام سے ہے مشہور ہے اس سرح کو آپ نے پہلے قدم اعت القرسی خالد پڑھنے کے بعد اس سر اس کو چودہ مرتبہ پڑھنا سرہ کا آخرن کو چودہ بہ مرتبہ پڑھی جاتی اور پھر دوسرے رقط میں جو ہے سرحِ فاتحبہ عالم شریف کے بعد سورہ اخلاق جو ہے قلوال شریف دس بعد یعنی دس مرتبہ پڑھی جاتی ہے ہاں جی تو 10 مرتبہ تو عالم شریف تو دونوں رگتوں میں ہے عالم شریف کے تجمہ کو پہلے بھی میں نے کیا تھا ابھی میں دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ اس صورت کا ترجمہ ہر نماز گزار کے لیے ضروری ہے بس آج اس صورت کا ترجمانہ تاکہ ہمیشہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی عظمت کا بھی ذکر ہے شروعاتوں میں پھر اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کا اقرار بھی ہے اللہ سے مدد بھی چاہتے ہیں اللہ کے سامنے سوف سر تسلیم خم ہونے کا وعدہ بھی آپ کریں اللہ اس وعدے کو پورا کریں اللہ سے مدد بھی چاہیں پھر اللہ تعالیٰ سے صراط المستقیم کا دعا کریں عالم شریف میں اور جو گمراہ لوگوں کے راستے سے اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے جزبر اللہ کا عذاب نہ دیں وق نہ اس اللہ کے پناہ ماتیں تو یہ سورہ فاتحہ نہایت ہی عظیم سرہ ہے اللہ کے پیارے نبی نے فخر سے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسے سورہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے یہ صرف مجھے دیا میرے امت کو دیا ہے ہاں جی اور پھر جو ہے اس سورہ کو سب المسانی بھی کہتے ہیں وہ سات آئے جو مسانی کے معنی ہے تو یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی سورہ یہ معنی بھی ہے دو مرتبہ نازل ہونے والی سورہ کیونکہ یہ شرح جو دو دفعہ نادل ہوا ہے ہاں ایک مکہ میں ایک مدنے میں جس طرح قرآن کے جو ہیں تاریخ قرآن لکھنے والے علماء ہیں وہ فرماتے یہ شرح دو مرتبہ نازر اس اس کو اس کا دوسرا نام سب المسانی ہے تو عالم شریف کا ترجمہ بتا رہا ہوں باقی جو ہے کھلے القاخر قلبا شیخ عاط القرص کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس نماعت تحجد کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کے درس میں بتائیں گے تو عالم شریف کا ترجمہ یہ ہے آج کے درس میں بسم اللہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربانی رحم والا ہے الحمد تمام تعریف اللّہ وص اللہ کے لیں جو رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے مالک ہے ہاں ہی اللہ کے سوا اس پوری کائنات کا رب ہے اللہ اس کی ہر چیز کو اسی نے خلا کیا وہی تربیت کرتے ہیں وہی ہر شے کو منزل محسوس تا پہنچاتے ہیں تو رب کے معنی آقا مالک تربیت کرنے والا پریش کرنے والا پالنے والا یہ سب ہے اللہ تعالیٰ میں یہ سب معنی بطور کامل پایا جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن تمام تاریخ اللہ کے لیے جو کا رب ہے پالنے والا ہیں پالان ہار الرحمٰن رحم جو بڑا دوبارہ آیا بسم اللہ کے رو جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ہاں جی جو بہت زیادہ رحمتیں نازل کرنے والا رحمتوں والا اور ہمیشہ رحمتیں عطا کرنے والا نازل کرنے والے ذات ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا دو تجمہ خطرے الرحمٰن الرحمٰن مال کی امیدیں اور وہ اللہ روزِ جزاکہ مالک ہے یعنی کل قیامت کے دن اللہ ہمیشہ مالک ہر چیز کا اس دن اللہ کے مالک ہونے کو بادشاہ ہونے کو سب پہ ایان ہو جائے گا کوئی اس دن پھر انکار نہیں کرے گا ہاں اس لیے اللہ نے خاص طور پر مالکی ہم, ہم روز جزاکہ مالک ہے اے آ نہ ابزو اِاق نہ اللہ ہم صرف اے آقا نہ ابدو اللہ ہم جو صرف تیرے حضور میں سر تسلیم خم ہوتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری عبادت اور بندی کرتے ہیں علمان نے تشریح کیا یہ خانہ ابانی صرف نماز روزہ جو محسوس بایو مراد نہیں ہے مکمل طور پر اللہ کے فہم بردار ہونے کا اقرار کریں اے اللہ ہم تیرے ہر ہر حکم بال لبے کہتے ہیں اور وہی آخرہ سن، اور اے اللہ چونکہ ہر حکم پر عمل کرنا لبے کہنے یہ عمل عمل, عمل المشکل چیز ہے لہٰذا جب میں تیرے درگاہ میں ہر ہر قوم پر لبے کہنے کے لیے عمل کرنے کے لیے تلسی سے مدد چاہتا ہوں فیا گنسن اور تلسی سے مدد چاہتا ہوں جن سراۃ اللہ مجر ایک دم رانمرما صوراط اللہ جینم تر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے غیر المعذوبِ علیہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے والا ظالم ان لوگوں راسا جو گمراہ ہو چکا ہے تو یہ عالم شریک و محتصر تجمہ باقی سنوں کا ان شاء اللہ گا